قول معروف بات کہنا نیکی ہی و مغفرت اور معاف کر دینا خیر ان اچھا ہے من قطن اس صدقے سے یت باحا ازن جس کے بعد تم لوگوں کو تکلیف دینے لگو دیکھا اللہ نے کہا ہے کہ قول معروف قاعدے کی بات کرنا نہیں ہے پاس بتا دیا کہ اس وقت نہیں ہے کولم معروف نیکی کی بات کرنا کہ بھائی پھر کبھی انشاءاللہ دے دیں گے کالم معروف قائدے نیکی کی بات کہ فلاں جگہ چلے جائیے فلاں آپ کا مسئلہ حل کر دے گا کوئی بھی ایسی بات کہ آدمی پیسے نہیں خرچ کر سکتا لیکن ڈھنگ سے بات کر لے وہ مغفرتن اور معاف کر دینا کئی مرتبہ ہوتا ہے نا وہ اسرار کرنے لگتا ہے مانگنے والا اللہ نے فرمایا اس کی بدتمیزی بھی کوئی ہو جاتی ہے معاف کرنا خیرمن من کا اس صدقے سے اچھا ہے یت با ازن جس کو دے کر پھر کوئی تکلیف دینے لگے دوسرے کو دار ربن فرمایا ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے ولا خوفن علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا یعنی قیامت میں جو کچھ ہونا ہے کوئی خوف نہیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے جو کچھ نے نمازی میں کیا ہے اس پہ بھی بلا ہوں گیا زنون اور نہ کوئی نے تکلیف پیش آئی یعنی یہ جو خرچ کرنا ہے اس کی وجہ سے قیامت کی سختیوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا قیامت میں اس کا حساب آسان ہو جائے گا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عبادت گزار جو بخیل ہو اس سے کم عبادت کرنے والا وہ آدمی اچھا ہے جو سخی ہے کیونکہ اس سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچتی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو دیکھو قاعدے اور نیکی کے مطابق وہ مغرت اور بھلی بات کہنا اس صدقے سے اچھا ہے جس کے پیچھے عذا پوشیدہ ہو جس کے پیچھے ازن گندگی خرابی تانے دینا تنگ کرنا پیسے خرچ کرنا اور پھر اس پہ احسان دھرنا کہ فلاں وقت میں ایسے ہوا تھا وہ غنی اور یہ جو تم کچھ خرچ کر رہے ہو اللہ بڑا بے نیاز ہے اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے ان چیزوں میں اللہ کا نے کیا لینا ہے وہ تو بے نیاس ذات ہے حلیم اور بڑے علم والی ذات ہے کہ تمہاری ان باتوں کے باوجود وہ گرفت نہیں کرتا کسی کو پکڑتا نہیں ہے.